الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين استصفا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار و مساکن طیبتا جنات عدم مربنا من, من, من شرور انفسنا ماہم ارنا الحق حقا ورسکن با وارنا الباطل باطلا قلم ورسک نچ کے لما تحب واہم ابفکنا نما تک بوت اور سورہ صف کے مطالعے میں اس سے قبل ہماری آٹھ نشستیں صرف ہو چکی ہیں آج نویں نشست ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو تجزیہ اس سے قبل کیا جا چکا ہے یاد ہوگا کہ اس کو میں نے پانچ حصوں میں منقسم قرار دیا تھا چار چار آیات پر مشتمل تین گروپ ہیں اور دو آیات اپنی جگہ پر منفرد حیثیت میں نہایت اہمیت کی حامل ہے پہلا حصہ چار آیات پر مشتمل تھا تمہیدی دوسرا حصہ پھر چار آیات پر مشتمل تھا سابق امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ بطور نشان عبرت پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ دو نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئی اور یقیناً سایہ مبارکہ کا یہ حق ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے مرکزی مضمون ہے بلکہ جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیا مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر نو پورے قرآن مجید کا عمود ہے مرکز اور محور جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے ہیں اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیا مبارکہ محور ہے یا نہیں لیکن سیرت النبی علا صاحب السلاط والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید ہے اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہوگا اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مسائی کے ہدف کے طور پر کیا چیز تھی اسی کے حوالے سے ایسا کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی ہوئی اس آیا مبارکہ پر جیسا کہ میں نے ارض کیا گزشتہ دو نشستوں کا اکثر و بیشتر حساب صرف کر چکے ہیں مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے دس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لے یوز ہیرا ہو جو مرکزی لفظ ہے اس امود والی آیت کا حل نزی ارسلہ رسول بل خدا ودین الحق لے یوز رحو الدین لے کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے لام ہے حرف فار حروف فجار میں سے یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے اصل میں یہ یا تو اسے لام قے کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں لے یوز ہیرا ہوں غالب کر دے اس کو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو لام جار جو ہے ہرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسما پر آتا ہے افعال پر نہیں آتا اس لیے اس لام کے بعد محسوف مانا جاتا ہے یا قے یا ان لے ان یوز ہیرا ہوں تاکہ وہ غالب کر دے اس کو لے کی ہیرا تاکہ وہ غالب کر دیں اس کو تو یہ جو حروف ہے ان لن کی ازن یہ چار حروف وہ ہیں جو فعل مظاہرے پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں لے ہیرا راہ پر زبر اسی وجہ سے ہے تو یہ لام تعلی کہیں یا لامِ قے کہ کہیں البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود ہے اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے واسطے جیسے کہ عقیم صلاحت علیہ ذکری نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے میری یاد کے لیے میری یاد کے واسطے تو یہ کسی شے کے واسطے کسی شے کے لیے یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم ہے یہاں وہ مفہوم موجود ہے اولزی ارسلا رسول اہ بل خدا الحق لے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الخدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود ہے بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جاد نہیں ہے بلکہ میں تعلیم یا لام کہہ اب ہم آگے چل رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر چار آیات پر مشتمل ہے وہ چار آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہے آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان چار آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پر زور دعوت اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان لیجیے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الخدا دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلب دین حق محنت سے ہوگا مشقت سے ہوگا جہاد سے ہوگا قتال سے ہوگا ایسار سے ہوگا قربانی سے ہوگا گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں ہوگا لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو لوگ بھی ایمان کے دعوےدار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق اور رسول پر ہمارا ایمان ہے تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں دعوے دار ہیں اب ان کا فرض ہے کہ وہ تن من دھن اس مقصد بے سط محمد علا صاحب اسلط وسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے کھپا دے سخت لہذا نہایت پور زور دعوت ہے جو ان چار آیات میں سامنے آ رہی ہے میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں اس لیے کہ آیت نمبر نو پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیا ہے مبارک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی یا بابی اب میرے بات کوئی نبی نہیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے یہ تکمیل نبوت و رسالت اصل میں بنا فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جانا اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی نبوت کی تکمیل ہوئی اس تکمیل نبوت و رسالت کے پانچ مظاہر جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں میں چاہتا ہوں پھر گننے یاد کرنے سب سے پہلا مذہب کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بے پوری نو انسانی کے لیے اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک ہی ایک نبی کی دعوت پوری نو انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نو انسانی کو جمع کیا جا سکے اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بے ست پوری نو انسانی کے لیے ہو سکے تو پہلا مظہر یہی ہے کہ آپ کی بےسط ہے وبار سلنا کا اللہ کا فتن النا سے بشیر و دوسرا کیست اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے اما مننی ہدن فمن تب ہدا فلاح اللہ جتنے صحیف نازل ہوئے وہ صوف ابراہیم تھے یا سوف موسا تھے جتنی کتابیں آئی وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو سب میں ہدایت تھی خدن لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن حقیقت الخا دی گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا زمبہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تیسرا مذہب جو تبدلی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار تھا انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے بہت وسیع ہو چکا ہے لہذا اب اصل جس جو شہر مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام ادلے اجتماعی تو گویا کے دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم الکمل تو لکم دینکم وکمم تومتی و, و رضی تو لکم اسلام دینہ. یہ تیسرا مظہر ہے حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کا چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے ب درجہ کمال و اتمام ہوا ہے اتمام حجت کے بھی درجے ہیں آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کے سمجھ میں آ سکے یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونا پیش کر دیں یہ ہے اصل میں پھر کہ اتمام حجت اب نقطہ عروج کو نقطہ کمال کو پہنچے کہ صرف ذہنی صلاحیت ہی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے کمتر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے شے یہ ہے اس کی برکات یہ ہے اس کی کیفیات تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجۂ آخر کو پہنچ گیا تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نو انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پیش کیا اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث میں احادیث شریفہ میں تب بھی ایک طرح کا اتمام ہجت تھا لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا ب درجۂ تمام و کمال اتمام حجت نہیں ہو سکتا لہذا حضور نے لی اس ہیرو الدی نے جہاں غسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عمل نمونہ دکھا دیا اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت ہے ہر کجا بینی جہاں نے رنگ آنکھ یا خاکو یا دارزو یا ضرور مصطفیورا بہاس یا حلود اندر تلاشے مصطفیٰ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر ہے کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے دین کے غالب کرنے کا فریضہ یہ موجودوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا بلکہ انسانی مشقت جد و جہد محنت حصار قربانی وسائل جیل کر تکلیفیں برداشت کر کے ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی منف سے نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر ایبسولوٹلی ایٹ دیول آف ہیومن ایفرٹ اینڈ اسٹرگل یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے موجہ دکھائیے موضا نہیں آیا موضا بس قرآن ہے جس کو سمجھنا ہو یہ موضا ہے محمد کا اصل موضا یہ قرآن ہے ورنہ آپ سوچیے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو منو و سلوا نازل ہو گیا کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران منو و سلوا نازل کیا جاتا نہیں نازل کیا گیا بھوک اور پیاس کی مشقتیں جھیلو ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں ایسار قربانی جد و جہود, مصیبتیں جھیل کر در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر ہے کہ اب جب بھی اظہار دین حق عالدین کلیہ کا فریدہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے کہ یہ تمام مصیبتیں یہ تمام تکلیفیں یہ تمام آزمائشیں محمد الرسول اللہ والذین ماہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عالم اجبئی ان سب کو جھیلنی پڑی ان سب میں سے گزرنا پڑا ہے یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے اب ان چاہ کے ساتھ اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لیے اس اشار و قربانی کے لیے اس محنت و مشقت کے لیے اس جان گسل جد و کے لیے یا یو ہل لدین آ منو ہل کو مالا تجارت تنجی کو علی اے ایمان والو یہ جو اشتراع ہے اے ایمان والو خطاب کا جو یہ سیگا ہے بارہا میں ارض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان ان میں منافقین بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل جو بھی مدعی ہے ایمان ہے در حقیقت اس سے خطاب ہے ایمان والوں قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا الدینہ کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا الذین نافک لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے منافطین بھی تھے اور ایک بین بین کی کیسیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورج گجرات میں ہوا چکا ہے کالت الارا محامہ کلم تو میں لو علاقین کو لو اسلم تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے اسلام میں آئے ہو گیا کہ یہ تین گروہ ہو گئے ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے ایمان کے نمالم کتنے مدارج ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے عبداللہ ابن ابئی کے نفاق سے لے کر کوئی ادڑا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے بے شمار ہوں گے اور بیچ میں یہ ایک زیرو پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام بحث اور ان سب کو خطاب کیا جاتا یا یو الذین منو تو یہاں پیسے میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو نہیں اے ایمان کے دعوے دارو اے مدان ایمان حل عد الکم آدھا تجارت ان تم جی کم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے چھٹکارا دلا دے اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا سوال جواب سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں جو سامے ہیں جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں پہلے وہ چونک جائیں وہ پوری طرح متوجہ ہو جائے یہ اسلو قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت سے آتا ہے بلکہ حضور کا انداز تو بڑا چونکانے کا ہوتا تھا جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس کیا جا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے اب حیران ہو گئے ہوں گے صحابہ کہ اس میں کون سی بات ایسی تھی تو یہ تو سبھی جانتے مفلس کون ہوتا بہرحال عرض کیا جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ارض کیا المفلس و ہم الح اللہ حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں روپیہ پیسہ نہیں دولت نہیں سونا چاندی نہیں بل نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات کے تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاحی کی ہوگی کسی کو گالی دے دی ہوگی کسی پر کوئی تحبت تراش دی ہوگی کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی جائیں گی پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا بدان اب بھی ہوں گے تو ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنمے جھونک دیا جائے یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا پہلے ہلعد الحکم بتاؤں میں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک اذاب سے چھٹکارا دلا دے نجات کا لفظ ہے یہاں پر بابئی فال انجا ینجی جی انجال حلق الحکم الا تجارت ان تنجی کم ان علیم علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو رنج و علم اردو میں مستعمل ہے علیم فعیل کے ودن پر صفت مشبے بن گیا نہایت رنج دینے والا نہایت تکلیف دے فارسی میں اگرچہ الم ناک کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ جو ہے فارسی کا ہوگا دردناک حذاب الم ناک اذاب اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے اس قدر آسان فہم لفظ یہ بات میں نے بارہا بار کہی ہے قرآن مجید جو ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں پیش کرتا ہے کوئی منطقی ایج پیج نہیں کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات نہیں اب تجارت ہر شخص جانتا تجارت کسے کہنا تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے کچھ کیپٹل چاہیے کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی محنت اور سرمایہ یہ سب کچھ کس لیے کسی منفات کے حصول کے لیے حصول منفات کے لیے نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا محنت بھی کرنا یہ تجارت ہے تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے تنجی کو من آزاد علیم پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلی منصب دلا دے بہت اونچے درجات تک پہنچا دے اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے بھائی تمہیں وہ ہم گیسٹ پیپرز دیتے ہیں جس سے فرسٹ ڈویژن آ جائے گی۔ چلیے تو گویا کہ ایک طاربین سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو پھر بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تن جی من اذابی نلیم جو تمہیں درداک عذاب سے چھٹکارا دیا اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفو میں مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا لیکن اس مقام پر سمجھ یہ کہ مفہ میں مخالف جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے ورنہ یہ کلام محمل ہو جائے گا اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے معلومہ نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طرز عمل یہ تجارت اختیار نہ کرو حد من کم منازاب کیا میں تمہاری رہنمائی کروں عدل یا دلو یہ اسی سے لفظ دلیل بنا ہے دلیل کہتے ہیں وہ شہر جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے اب دلیل جو ہے عقلی بھی ہوتی ہے دلیل راہ بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے رہنمائی کرنا بتا دینا کوئی چیز جو ہے کسی کو سجھا دینا یہ ہے دلہ ید تو ہر عدل کم آزاد تجارتن تم جی کو من عزابن علیم کیا میں بتاؤں تمہیں کیا تمہیں سجھا دوں کیا تمہیں بتا دوں کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیا مبارکہ کا اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تم من عذابٍ میں نے ابھی از کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک اذاب سے اس کی امید امیدے باہوم ہے۔ ذرا آپ پیچھے آئیے اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو گے جنہوں نے حضرت موسا کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کورا جواب دیا اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کے تم یہود کا وہ طرز عبل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تو گویا کہ بھی کے اسی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے گے اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا اس سے بھی پیچھے جائیے جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی چار آیات ابھی ہی ہیں اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لیما تقولون امالا تفلون اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو کہ تم کہتے کچھ ہو, کرتے کچھ ہو. دعوی ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کے محبت اور عشق کا لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے تیار نہیں تو یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجیے کہ تم جی کو من عزابن علیم عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقشے قلت پر چل رہے گے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ